الحمد لله. نحمده ونستغفره. ونعوذ بالله من, من فلا, ومن فلا له. ان لا الحمدلحم حق محمد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 ومن يتعل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فالشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار النار أعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه مکھن محمد آحَدٍ مِن وَلَكِنْ رسول اللہ عالیم اسٹیج کی زینت بنے کرام معرخا اجلاس مجھے اس وقت جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے کچھ دیر گفتگو کرنی ہے وہ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا قادیانیت کا فتنہ کتاب و سنت سے جو عقائد اس امت کو ملے ہیں اور جن عقائد میں کبھی اس امت میں اختلاف نہیں پایا گیا ان میں سے ایک عقیدۂ ختم نبوت بھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول ہیں آخری نبی ہیں آخری پیغمبر ہیں آپ پر نبوت و رسالت کا وہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا جو سلسلہ کے حضرت آدم علیہ السلاد آدم علیہ السلام سے شروع کیا گیا تھا قرآن اور حدیث میں یہ عقیدہ متوطر نصوص میں موجود ہے میں نے سورت الحضاب کی وہ مشہور و معروف آئے تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے میں خان محمد النبا حدمر جوں کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں ولا کے رسول اللہ ونبیم محمد صلابۃ اللہ وسلم علیہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں صورت میں خاتم النبیین کہہ کر جو مفہوم قرآن مجید نے اور جو عقیدہ پرانی مجید نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے اس کو حادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف تمثیلات کے ذریعے سے واضح کیا چنانچہ مشہور حدیث ہے آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میری مثال مجھ سے پہلے گزرے پیغمبروں کی مثال ایک عالیشان محل کی ہے ہے و جمیل محل جس کو لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس کے حسن کی ستائش کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ کتنا اچھا ہے یہ محل ہاں اس محل کے اندر ایک کمی ہے کہ ایک اینٹ کی جگہ ابھی پور ہونی باقی ہے لوگ جو اس محل کے حسن و جمال کی ستائش کر رہے ہیں سب دیکھنے والے کہہ رہے ہیں کہیں اچھا ہوتا کہ اس ایک اینٹ کی جگہ بھی پر ہو جائے پیارے نبی نے کہا کہ لوگوں وہ اینٹ جس سے قصر نبوت مکمل ہوتا ہے وہ, وہ اینٹ میں ہی میری بےشت سے قصر نبوت مکمل ہو گیا نبوت کا تاج مکمل ہو گیا اب اس میں کسی اینٹ کے اضافے کی گنجائش نہیں ہے ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کی قیادت علماء کے ہاتھ میں تھی اب انبیاء کے ہاتھ میں تھی جب کبھی ایک نبی کی وفات ہوتی ایک نبی کا انتقال ہوتا تو دوسرا نبی اس کی جگہ لیتا میرے نبی نے کہا کہ بنو اسرائیل میں قیادت انبیاء کے ہاتھ میں رہی لیکن میرے بات چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے میرے بعد امت کی قیادت علماء کے ہاتھ میں رہی اس لیے آپ نے فرمایا العلما المردین رسول علما امبیا کے وارث ہیں اور انبیاء کی وراثت درہم و دینار کی نہیں انبیاء کی وراثت علم کی وراثت ہے اور پھر آپ نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا لو نا نبی عما نہ عمار کہ اگر میرے بات نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری رہتا تو اس تاج نبوت کے سب سے زیادہ حقدار اسمت میں اگر کوئی تھے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تھے جن کی مومنانہ فراست جن کی دور اندیشی اور جن کی لہامی شخصیت ایسی تھی کہ ان کے مشوروں کے مطابق آسمان سے وہی نازل ہوا کرتی تھی آپ نے بخاری شریف کی ایک حدیث میں رشاط بھی فرمایا کہ پچھلی امتوں میں کچھ الہامی شخصیات ہوا کرتی تھیں اگر اس امت میں کوئی الہامی شخصیت موجود ہے تو وہ عمر مگر ایسے عمر کے سر پہ بھی نبوت کا تاج نہیں رکھا گیا اس لیے کہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دی گئی ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا فرمایا نبوت کی بشارتوں میں سے اگر کوئی چیز اس دنیا میں باقی رہ گئی ہے تو صرف وہ اچھے خواب ہیں سچے خواب ہیں جو مومن دیکھا کرتا ہے یا مومن کو دکھائے جاتے ہیں حضرات دلائل بہت ہے مجھے دلائل کا استقصال نہیں کرنا ہے آپ کے سامنے یہ عقیدہ و سنت میں اور پوری اجماع امت کے ساتھ ثابت ہے کہ خط میں نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی کبھی اس میں امت کے درمیان اختلاف نہیں رہا امت کے تمام مسالک امت کے تمام فرقے اس عقیدے پہ متفق رہے پیارے نبی نے اس امت کے فیوچر میں اور اس امت کے مستقبل میں آنے والے بہت سارے فتنوں کی پیشن گوئی بھی حادث میں کی ہے جیسے آپ نے و دولت کے فتنے کی پیشن گوئی کرتے ہوئے فرمایا اللہ, افشان کانا کہا کہ اللہ کی قسم تمہارے سلسلے میں میں غربت سے نہیں ڈرتا و واقع سے نہیں ڈرتا مجھے ڈر ہے تو اس بات کا کہ تم پر دنیا کے خزانے ویسے ہی کھول دیے جائیں گے جس طرح پچھلی امتوں پہ کھولے گئے تھے اور دنیا کو پانے میں تم ایک دوسرے سے ویسے ہی منافست کرو سبقت کرو جیسے پچھلی پچھلی امتوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر کے رکھ دے گی مجھے مال کے فتنے سے ڈر ہے میری امت پر اپنے عورت کے فتنے سے آگاہ کر دے گا میں نے میرے بات میری امت کے فیوچر میں مستقبل میں مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی اور فتنا نہیں چھوڑا ہے آپ نے منکرین حدیث کے پیشنگ آپ نے کہا قریب ہے وہ زمانہ قریب ہے وہ زمانہ جب ایک شکم سیر شخص پیٹ بھرا شخص اپنے تخت پر ٹیک لگائے ہوئے, مست بیٹھا رہے گا پیٹ بھرا رہے گا آرام پسند رہے گا اور لوگوں سے کہہ رہا ہوگا لوگوں قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو قرآن کو مضبوطی سے تھام لو حلال صرف وہی ہے جسے قرآن نے حلال کورت قرار دیا ہے حرام صرف وہی ہے جسے قرآن نے حرام قرار دیا ہے یعنی کہ شخص حدیث سے بے نیازی کی باتیں کرے گا حدیث کو انکار کرے پہلے نبی نے کہا وہ اِن حرما رسول اللہ اکرما حرم اللہ یاد رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو حرام قرار دیں وہ بھی ویسے ہی حرام ہے جیسے قرآن کی حرام کردہ شہ حرام ہے آپ اس حدیث کی روح سے دیکھیں گے ہندوستان میں جتنے منکرین حدیث پیدا ہوئے سب مالدار طبقے سے تھے اعلی اعلی جاب کر رہے تھے اور جب ریٹائرڈ ہوئے قبر میں پہر لٹکائے بیٹھ کر یہ اپنی آخرت خراب کی حدیثوں کا انکار کر کے حدیثوں پر خیر کہنا یہ کہ پیارے نبی نے امت کی خیر خواہی کی خاطر اس امت کے فیوچر میں آنے والے فتنوں سے آگاہ کیا امت کا اس میں سے ایک فتنہ جس کی پیشن گوئی آپ نے حادیث میں فرمائیے فتن دعوے آپ نے کہا اس امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے رسول ہونے کا دعویٰ کریں گے آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایس امت میں تیس ایسے دجال نہ پیدا ہو جائے کزاب نہ پیدا ہو جائے فراڈ قسم کے لوگ نہ پیدا ہو جائیں تیس کل نبی جس میں سے ہر شخص کا یہ دعویٰ ہوگا کہ میں نبی ہوں دیکھو نبوت کا دعویٰ کرنے والے صرف تیس نہیں نبوت کا ابھی جو چودہ سو سال کی تاریخ گزری ہے اگر آپ شمار کریں گے تیس نہیں تین سو ملیں گے نبوت کا دعویٰ کرنے والے نے کہا کہ یہ جو کہا گیا کیا ہے تیس, ان نبوت کا دعویٰ کرنے والوں میں تیس ایسے مدعیان نبوت ہوں گی جن کو بڑی شہرت ملے گی جن کا معاملہ مشہور ہو جائے گا جن کے متبے ہوں گے لوگ جن کے پیروکار ہوں گے ایسے مشہور قسم کے لوگ تیس ہوں گے نبوت کے دعوے دار تو بہت ہوں گے نبوت کا دعویٰ جسے خلیفہ ملک بن مروان نے قتل کیا نیت یہ اسی قسم کا ایسا فتنا ہے جو پچھلی صدی میں غیر منظم ہندوستان سے پیدا ہوا مرزا غلام محمد کادیانی کادیانیت کا فاؤنڈر کادیانیت کا بانی کادیانیت کا ماسس اور جسے سچ کہیں تو صحیح تعبیر یہ ہے وہ امت کی صفوں میں مسلمانوں کے درمیان انگلش گورنمنٹ کا ایجنٹ تھا انگریز کا غلام کا انگریز کا ایجنٹ تھا اٹھارہ سو تیس پر آٹھ عیسوی میں پیدا ہوا یہ شخص پنجاب کا ایک قصبہ تھا قادیان قادیان میں قادیان میں یہ پیدا ہوا اور آپ جانتے ہیں اٹھارہ سو ستاون اٹھارہ سو ستاون کو سارے ہندوستان میں اس انگریز کے خلاف بغاوت کی ایک لہر چری جو انگریز اس ملک میں تجارت کے راستے سے داخل ہوا کاروبار کے راستے سے داخل ہوا بزنس کے راستے سے داخل ہوا ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے سے اس نے ہندوستان میں قدم رکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے ہندوستان کو اپنا غلام بنا چکا تھا ہندوستانیوں کو اس غلامی کا احساس ہو چلا خصوصاً مسلمان اٹھارہ سو باون سال یہاں مسلمانوں نے حکومت کی تھی اس لیے مسلمانوں نے اور سب سے پہلے انگریز سے جہاد کا فتوا دیا سالم لحد عبد عزیز رحمت اللہ علیہ دہلوی جہاد کی ایک روپ ہوں گی انگریز کے خلاف امت کے پوری امت کے اندر جہاد کی روپ ہوں گی کہ انگریز قابض ہے انگریز ہم سے ہماری زمین کو چھین رہا ہے اور اپنی مشنریز کے ذریعے سے ایمان اور عقیدے کو لوٹ رہا ہے جہاد کی روپ ہوں گی اور ساری امت کے اندر سبحان اللہ جہاد کا ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ انگریز کی نیندیں آرام ہو گئی اور انگریز ماضی کے اپنے تجربات کی روشنی میں خوب سمجھتا ہے کہ اس امت کو میدان جہاد میں میدان جنگ میں شکست دینا ناممکن بات ہے اس امت کو شکست دی جا سکتی ہے تو فکری الغار کے ذریعے دین کے حوالے سے اور ان منافقین کے ذریعے ہی اس امت کو شکست دی جا سکتی ہے جو امت کی صفوں میں رہ کر سام کا کام کرتے ہیں مارے آستین بنتے ہیں کبھی میر جافر کی شکل میں کبھی میر صادق کی شکل میں تو انگریز کو ضرورت تھی کسی ایسے بھیدی کی, بھیدی کی جو گھر کا بھیدی ہو لنکا ڈھا ہے چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں انگریز کو ایک خرید غلام مل گیا انگریز نے مرزا غلام محمد قادیانی کو خرید لیا اور انگریزوں کے اشارے پر مرزا غلام محمد قادیانی جہاد کی حرمت کے فتوے دینے لگا کہ انگریز سے جہاد کرنا حرام ہے پھر برطانوی گورنمنٹ کی تائید برطانوی گورنمنٹ کی خوبیوں کے مح اور کے محاسم کے تذکرے میں اس نے دسیوں سینکڑوں تحریریں لکھی کہ ہم مسلمانوں کو اس برطانوی گورنمنٹ اور انگریز کی حکومت کو قبول کرنا چاہیے اور تحریریں موجود ہیں, کتاب ہے انگریز کی اس حکومت کو انگریز کی اس غلامی کو جو ہندوستان میں تھی اس نے مکے کی زندگی سے بہتر زندگی قرار دیا مدینے کی زندگی سے بہتر زندگی قرار دیا کہا کہ اگر مجھے مکہ مدینہ وہاں رہنے کا اختیار دیا جائے تو میں وہاں رہنے کے بجائے انگریز کے حکومت کے ماتحت ہندوستان میں رہنے کو ترجیح دوں گا امت کے اندر جو جذب جہاد ان علماء نے پھونکا تھا اس کو ختم کرنے کی اس نے کوشش کی تو اس طرح ایک ایسا پودا ہے جو انگریز کا لگایا ہوا ہے انگریزوں ہی نے اس پودے کو لگایا اور انگریزوں ہی نے اس کو سیراب کیا اور آج بھی انگریز ہی اس کی پرورشوں پرداد کر رہے ہیں چنانچہ آپ دیکھیں گے قادیانیت کا جو اہم مرکز قادیان کے بعد وہ برطانیہ میں ہے اور بڑی بڑی حکومتیں اس کی تائید کرتی ہیں قادیانیوں کو اعلی عہدے دیے جاتے ہیں اور ساری دنیا کی جو مسلم دشمن طاقتیں ہیں قادیانیوں کے ان سے روابط ہیں اور قادیانیوں کے ذریعے سے امت مسلمہ کو کمزور کرنے کی کوششیں بڑے پیمانے پہ عالمی سطح پہ جاری ہے مرزا غلام احمد قادیانی نبوت تک اسٹپ بائی اسٹپ پہنچا آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی کو پڑھیں گے تو دیکھیں گے سب سے پہلے اس نے دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں مجدد کسے کہتے ہیں پیرے نبی نے پیشن وہی کی کہ اس امت میں ہر صدی کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو پیدا کرے گا جو دین کی تجدید کرے گا تو اس نے سب سے پہلا دعوی یہ کیا کہ میں مجد ہوں پھر چند دنوں بعد ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا میں صرف مجد مجد ہی نہیں میں مہدی منتظر ہوں حدیثوں میں جس مہدی کی آنے کی بشارتیں ہیں وہ مہدی میں ہی ہوں پھر ذرا دن گزرے ایک اور اسٹیک ایک اور قدم آگے بڑھایا اس نے اور کہا کہ میں صرف محدی منتظر نہیں میں مسیح موت بھی ہوں جس مسیح کے آنے کی بشارتیں جس مسیح کے نزول کی بشارتیں حدیث میں دی گئی ہیں وہ مسیح میں ہی ہوں اور پھر بلاخ اس کا آخری قدم اور آخری دعویٰ تھا کہ اس نے دعوی مسیحیت کے بعد کہا کہ میں صرف مسیح ہی نہیں میں اللہ کا نبی بھی ہوں میں اللہ کا رسول بھی ہوں کہا کرتا تھا میرے پاس آسمان سے وہی آیا کرتی ہے وہ کہا کرتا تھا دس ہزار آیتیں مجھ پہ نازل ہوئی ہیں یہ سب انیسویں می صدی میں ہونے والی باتیں بیسویں صدی کے آغاز میں ہونے والی باتیں کہ انیسویں می صدی میں ایک شخص پیدا ہو کے کہتا ہے کہ میرے پاس آسمان سے وہی آ رہی ہے دس ہزار آیتیں مجھ پہ نازل ہوئی ہیں کہا میرے پاس وہی آئی ہے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں سپریٹ قبرستان بناؤ تو قبرستان اس قبرستان میں اگر کوئی شخص دفن ہونا چاہتا ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ اسے اپنے مال کا ایک چوتھائی حصہ میرے بیت المال میں جمع کرنا چاہیے میری جماعت کے بیت المال میں جمع کرنا چاہیے دیکھو سبحان اللہ مال جمع کرنے کا کتنا آسان طریقہ ہے کہا کہ کسی کو میرے اس قبرستان میں دفن کرنا ہو دفن ہونا ہے جتنا مال اس کے پاس ہے اس کو چار حصوں میں تقسیم کرے اور ایک حصہ جو ہے میرے بیت المال میں جمع کرے اور افسوس ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھاپن ہوتا ہے بصیرت کے اندھے ہوتے ہیں حقوباتل میں تمیز کرنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہوتی وہ نوزب اللہ اپنی دنیا بھی اس پہ قربان کر دے اور اپنا دل بھی قربان کر آخر یہ وہی کیا ہے جو اس کے پاس آیا کرتی تھی دیکھو ایک چیز ہے دنیا میں دو قسم کی وہی پائی جاتی ہے اس کے پاس باقاعدہ وہی آتی تھی سچ ہے باقاعدہ وہی آتی تھی یہ نہیں کہ نہیں آتی تھی وہی آتی تھی مگر یاد رکھنا دنیا میں وہی دو قسم کی پائی جاتی ہے ایک وہ ربانی ہوتی ہے ایک وہ یہ ہوتی ہے نادان یہ غلطی کر دیں وہی شیتانی کو وحی ربانی سمجھ بیٹھتے ہیں ہاں اللہ تعالی نے وحی شیطانی کا قرآن میں کئی مقامات پہ ذکر کر سورت الانعام میں کہا گیا وہ قزا لکھا جالنا لکھن نبی نادون شی یاد میں اللہ تعالی نے کہا انبیاء کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں انسانوں میں سے ہوتے ہیں اور یہ آپس میں ایک دوسرے کی جانب وحی کیا کرتے ہیں کہا گیا قرآن کہتا ہے کیا میں تمہیں بتاؤں شیتان کن پہ اترا کرتے ہیں شیتانی وہی کن لوگوں کے پاس آیا کرتی ہے تنزل والا کل شیتانی وہی ان لوگوں پہ اترا کرتی ہے جو اپنی جگہ جھوٹے فراڈ قسم کے آسی نا فرمان گنہگار ہوتے ہیں اور یہ شیتانی کا سلسلہ کوئی آج کی بات نہیں وہ زمانے قدیم سے چلا رہا ہے مسلمہ قذاب مدیان میں سر فہرست آتا ہے مسلمہ قذاب کی زندگی کو پڑھو مسلمہ قذاب کے حالات کو پڑھو جب صحابہ کی فوجیں مسلمہ قذاب سے جہاد کرنے کے لیے مدینے سے نکلتی مسلمہ سینکڑوں میل دور رہتا تھا مگر اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا کرتا تھا کہ دیکھو مسلمان مدینے سے نکلے ہم سے لڑنے کے لیے اور باقاعدہ بتا دا کہ میمنا پہ کون ہے میسرا پہ کون ہے مقدمت الجیش پہ کون ذمہ دار ہے مکرۃ الجیش کا کون ذمہ دار ہے ساری باتیں کریکٹ انفارمیشن دیا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا آج یہ فوج فلا مقام پہ پہنچ چکی ہے فلا مقام پہ پڑاؤ کی ہوئی ہے کل اتنے وقت ہمارے پاس پہنچ جائے گی مسلمانوں کی فوج اور ٹھیک ٹھیک انفارمیشن رہتا تھا وہ جو ٹیم کہتا تھا مسلمانوں کی فوج ٹھیک اس وقت پہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پہنچتی تھی کیسے معلوم ہوتا مسلم کو یہ وحی شیطانی دیکھو اللہ کے نبی کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک فتین شخص تھا جسے ابن سیاد کہا جاتا ہے یہودی گھرانے میں پیدا ہوا بچہ تھا آحد نبوی کا ایک عجوبہ ہے یہ جس کے بارے میں صحابہ رام رضوان اللہ علی مجمعین کو کافی حد تک یقین تھا کہ وہی دجال ہے برال احادیث سے اتنا تو معلوم ہوتا ہے وہ دجال ہو نہ ہو دجال سے اس کا کچھ نہ کچھ رشتہ تھا ابن سیاد کے سلسلے میں بڑی تفصیلات آتی ہیں پیارے نبی ابن سیاد کے پاس گئے ابن سیاد کے پاس گئے جا کے آپ نے پوچھا تیرے پاس کون آتا ہے اس نے کہا یہ تین ہی میرے پاس سچا بھی آتا ہے جھوٹا بھی آتا ہے کیا مطلب یعنی میرے پاس جو شیاتین اور جنات آیا کرتے ہیں وہ کبھی کریکٹ انفارمیشن بھی دیتے ہیں مجھے کبھی غلط انفارمیشن بھی دیتے ہیں مجھے یہ مطلب تھا کبھی سچی خبریں بھی دیتے ہیں مجھے کبھی جھوٹی خبریں بھی دیتے ہیں کہنا یہ دنیا میں ایک چیز ہے جسے وحی شیطانی کہا جاتا ہے اور بہت سارے نادان اس وحی شیطانی کو وحی ربانی سمجھ ہے. مرزا بال احمد قادیانی کے ساتھ یہی ہوا اس وحی وحی جو آیا کرتی تھی وحی شیطانی تھی جس کو وہی ربانی سمجھ بیٹھا اور اس کے بیس پہ لمبے چوڑے دعوے اس نے کیے کیا, کیا کہا اس نے اس نے کہا پرانی مجید میں جس مسجد اقصا کا ذکر ہے اس مسجد افسا سے مراد میرا شہر قادیان ہے اس نے کہا کہ قادیان کا حج کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے اس نے کہا سورت المومنین میں جس ربوا کا ذکر ہے اس ربوا سے مراد قادیان میں جو ربوا نامی مقام ہوئی سورت المومنین میں وجعلنا نبنا مريم وامه ايه واوىناهما الى ربوه ذات قرار ومعين <تصفيق> یہاں ربوا سے مراد اللہ تعالی نے عیسی علیہ السلام اور ان کی ماں مریم کا ذکر کر کے کہا ہم نے ان دونوں کو مقام ربوا میں پناہ دی ربوا سے مراد فلسطین کا علاقہ ہے اب یہاں قادیان میں بھی ایک ربوا ہے اس نے کہا سورۃ المؤمنون میں جو ربوا کہا گیا یہ ہمارا ربوا ہے قادیان کا ربوا پرانی مجید کی من مانی تفسیریں من مانی تعویلیں من مانی تحریفیں اس نے کی دیکھو کسی بھی انسان کو جانچنے کے لیے پیمانہ اس کا کیریکٹر ہوتا ہے اس کا کردار ہوتا ہے کیریکٹر کے حساب سے دیکھو اس شخص کو تو اس کی زندگی میں یہ واقعہ سب نے نقل کیا ہے اس کا ایک مرید تھا اس کا ایک عقیدت مند تھا اس کی بیٹی پہ اس کا دل آ گیا نل اپنے مرید کی بیٹی پہ اس کا دل آ گیا اس نے اپنے مرید سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اپنی بیٹی کو میرے نکام میں دے دو اور وہ باپ تھا کسی صورت اس کے دل نے مانا نہیں جب دیکھا کہ بات نہیں بن رہی ہے اس سے دال نہیں کر رہی ہے تو اچانک ایک دن کہہ بیٹھا کہ دیکھو ابھی آسمان سے وہی ہے اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح تمہاری بیٹی کے ساتھ ساتھ میں آسمان پہ کرا دیا لا حول ولا اللہ ہاں حضرت زینب بنتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا تھا اپنے آپ کو اللہ اس مقام پہ فیصلہ ایسا فراٹ شخص تھا کردار کیسا گٹیا شخص تھا اور حضرات امت علماء خصوصاً غیر منقسم ہندوستان کے علماء کی جتنی بھی داد دی جائے کم ہے اس فتنے کا مقابلہ جس طرح سے کیا اگر ہندوستان کے علماء نے اس فتنے کے آگ کا مقابلہ نہ کیا ہوتا اس کے شبہ ساری دنیا میں پھیل سکتے تھے فتنہ جس سر زمین سے اٹھا وہیں اسے دفن کرنے کی سنجیدہ کوششیں ہوئیں اور قابانیت پر سب سے پہلے کفر کا فتوا لگانے والے وہ بھی ایک اہلی دی سالم تھے مولانا محمد حسین بٹالوی سب سے پہلے جنہوں نے کہا قادیانی کا ہے ایک بات یاد رکھنا امت میں بہت سارے فرقے ہیں یہ نہیں سمجھنا کہ امت کے بہت سارے فرقوں کی طرح قادیانی بھی ایک فرقہ ہے ذہی پہ جو مختلف جماعتیں ہیں فرقے ہیں مسلک ہیں ویسے ہی نہیں خاد... خادیانیت فرقے کا نام نہیں خادیانیت ایک الگ دین ہے وہ خادیانیت ایک الگ مذہب ہے وہ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ کیس مشہور عدالتوں میں چلے اور عدالتوں نے ڈکلیئر کیا کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے تعدیانیت اسلام نہیں ہے وہ الگ دین ہے اسی لیے آج شیعہ کو حج کرنے کا پرمیشن ہے مگر کوئی خادیانی خادیانی کہہ کے حج نہیں کر سکتا آج اور اسی لیے کہتے ہیں قادیانیت کی مسجدوں کو مسجد کہنا بھی ناجائز ہے اس کو عبادت خانہ کہنا چاہیے اس کو عبادت خانہ کہو منجر کہو پوجا کی جگہ کچھ بھی بولو ان کی عبادت خانے کو جو مسجد کی شکل میں ہوتی مسجد کہنا ناجائز ہے مسجد یہ اصطلاحی لفظ ہے اس عبادت خانے کے لیے جو عبادت خانہ کے امت مسلمہ کے ساتھ ہاس حضرات فتنے قادیانیت کا مقابلہ کرنے میں فتنے قادیانیت کو ختم کرنے میں سب سے نمایاں کردار جس ہستی اور جس عالم کا رہا وہ بب نب الوفا صلاء اللہ رحمتہ اللہ علیہ مولانا اللہ مرسل رحمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اعزاز ملتا ہے کہ فتن قادیانیت کو انجام تک پہنچانے میں مولانا ابوالوفا ثنا اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں کا بڑا کردار رہا جیسے ابھی ہم بتائیں مرزا غلام کا دنگی کے آخری عیام میں مولانا ابوالوفا ثنا اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علی کی تحریروں سے اس قدر تنگ آ گیا مجل علیحدیث نکالا کرتے تھے مجلے مجل علیحدیث میں مولانا ابوالوفا ثنا اللہ عمر رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل اس کے دجل اس کے فرائے اور اس کے مکر کا پردہ فاش کرتے رہے یہاں تک کہ سن انیس سو سات میں انیس سو سات میں مرزا غلام محمد کابیانی نے ایک تحریر لکھی جس میں اس نے مباحلے کا چیلنج دیا اور عملہ مباہلا کیا شریعت میں مباہلا ایک چیز ہے طرفین کے درمیان دلائل کی بنیاد پہ اگر فیصلہ نہیں ہو رہا ہے تو فیصلے کو اللہ کے حوالے کرتے ہوئے دونوں ایک دوسرے سے کے خلاف بد دعا کریں گڑ گڑ آئیں دعا کریں کسی جگہ جمع ہو جائے میدان میں جمع ہو جائے اور کہ پروردگار ہمیں ہم سے جو سچا ہے اس کی زندگی میں جھوٹے کو ہلاک کر غلط کرو مرزا غلام احمد قادیانی کی جسارت دیکھو اس نے ساتھ میں مولانا ابوالوفا ثنا اللہ علیہ رسی رحمتہ اللہ علیہ سے مباحثہ کیا اور اس وقت اس کی جو تحریر تھی کیا تحریر تھی میں کتاب لے کے وہی وہ پڑھنے کے میں پڑھتا ہوں اب اور سے सुने उसने کیا لکھا اور کیا کہا اوسکان جان کیرا مباعلہ کر رہا ہے مولانا ابو لطفا ثنا اللہ علیہ رحمتہ اللہ علیہ اس نے لکھا اس کی تحریر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم و یستنبیونک حق هو قل ای والله انه الحق ایت نکا غلط لکھا ہے ایت میں غلطی ہے اس کے بعد لکھتا ہے بخدمت جناب مولوی ثنا اللہ صاحب السلام علی من اتبع الهدى کیسے سلام کر رہا ہے السلام و من اتبع الهدى اسلام میں اس طرح سلام کسی کیا دیا جاتا ہے کافروں کو کیا جاتا ہے پہلے نبی نے ہیرقل کو خط لکھا کیا لکھا السلام و علی من اتبع الهدى چونکہ وہ مسلمانوں کو جو اس کو نبی نہیں مانتا اس کو کافر سمجھتا ہے اس سے سر اللہ صاحب نے لکھا السلام و علی من اتبع الهدى اس کے بعد وہ لکھتا ہے ہمیشہ مجھے آپ اپنے اس پرچے اہل حدیث میں مردود و قذاب مفسد کے نام سے یاد کرتے ہیں منسوخ کرتے ہیں میں نے آپ سے بہت دکھ اٹھایا اور صبر کرتا رہا اگر میں ایسا ہی کزاب اور مفتری ہوں جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے پرچے میں یاد کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں ہلاک ہو جاؤں گا اگر میں ایسا ہی کزاب اور مفتری ہوں جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے پرچے میں یاد کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی ہی میں ہلاک ہو جاؤں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی بہت عمر نہیں ہوتی اور آخر وہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے دشمنوں کی زندگی ہی میں ناکام و ہلاک ہو جاتا ہے میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے مالک بصیر و قدیر علیم و خبیر اگر یہ دعوے مسیح یہ دعوی مسیح مود ہونے کا محض میرے نفس کا افتراح ہے اور میں تیری اللہ سے دعا کر رہا اور میں تیری نظر میں مفسد اور کزاب ہوں تو اے میرے پیارے مالک میں آجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ کی زندگی میں مجھے ہلاک کر دے اگر میں کازم ہوں تو مولوی ثناء اللہ کی زندگی میں مجھے ہلاک کر دے مگر اے میرے کامل اور ساد خدا اگر مولوی ثناء اللہ ان تہمتوں میں جو وہ مجھ پر لگاتا ہے حق پر نہیں ہے تو میں آجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی ہی میں اس کو ہلاک کر ہلاک کر مگر انسانی ہاتھوں سے نہیں بلکہ تعاون اور ہےضا وغیرہ جیسے مہلک امراض سے تعاون اور مہلک بیماریوں سے میں تیرے ہی تقدس اور رحمت کا دامن پکڑ کر تیری ج... تیری جناب میں ملتوی ہوں کہ مجھ میں اور ثناء اللہ میں سچا فیصلہ فرما اور وہ جو تیری نگاہ میں حقیقت میں مفصد اور قذاب ہے اس کو صادق کی زندگی ہی میں دنیا سے اٹھا لے یا کسی اور نہایت سخت آفت میں جو موت کے برابر ہو اسے مبتلا کر دے اے میرے پیارے مالک تو ایسا ہی کر آمین سن آمین اراتم عبد اللہ السم عبد اللہ مرزا غلام احمد مسیح محدود آقا اللہ کی مبالہ کیا, کیا مباحثے کا ریزلٹ کیا ہے مرزا صاحب کی یہ دعا اس انداز سے قبول ہوئی کہ صرف ایک سال بعد یعنی چھبیس میں انیس سو آٹھ کو اس کی موت ہو گئی ایک سال کے اندر اس کی موت ہو گئی اور وہ بھی جس بیماری کی بد اس نے دی تھی سناء اللہ صاحب کو اسی بیماری میں تاؤن اور وہ وبائی ہےزہ سے جس کا ذکر اس نے اپنی اس دعا میں جھوٹے کی علامت کے طور پر کیا اور قدرتی طور پر اس کی توقع مولانا سناء اللہ کے لیے رکھ کر رکھا تھا اور سناء اللہ صاحب اس کے بعد چالیس سال زندہ رہے جی ہاں اس کے بعد چالیس سال رہے تو حضرات کہنا یہ ہے کہ قادیانیت کا یہ فتنا آج سر چڑھ کر بول رہا ہے پیارا نبی نے جو کہا قیامت سے پہلے ایسے فتنے آئیں گے یس پی ہو رجول و مکمین آدمی صبح مومن رہے گا شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا شام مومن رہے گا صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا کا یہ فتنہ سر چڑھ کر بول رہا ہے خصوصا ہمارے وہ نوجوان جن کے پاس علم نہیں ہے علم کی کمی ہے وہ جو انٹرنیٹ پہ بیٹھا کرتے ہیں علماء کی رہنمائی کے بغیر ڈائریکٹ سائٹس سے ہے ایسے بہت سارے نوجوان کہتے ہیں جی ہاں یاد رکھنا وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں احمدی مسجد رہے? احمدی مسلمان پہچان ہے قادیانیوں کی تو بہت سارے نوجوان ہیں جو اسلام کے نام پر قادیانیوں کے بنے ہوئے ویب ویبسائٹ پہ جاتے ہیں اور نوزب اللہ اپنا دین اور ایمان گما بیٹھتے ہیں یا کم از کم بہت سارے شبہات ان کے دلوں میں آ جاتے ہیں بہت سارے شبہات ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتے ہیں اور ہم آپ کو بتا دیں اس امت کے بعد دانشور جو کہلاتے ہیں مفکر اور نامور مصنف جو کہلاتے ہیں انہوں نے بھی ادیانیت کے چور دروازے ان کے پاس بھی موجود ہیں میں خصوصیت کے ساتھ کہنا چاہوں گا دلی کے خان, صاحب. دلی کے خان صاحب. ان کی تحریریں ان کی تصنیفیں اگر آپ نے پڑھی ہوں گی غیر جانبدار ہو کر تو یہ صاحب مرزا غلام احمد قادیانی کے بڑے ہمدرد ہے انہوں نے مرزا غلام محمد یہ قادیانی کی طرف سے دفاع کرنے کی اور ڈیفنس کرنے کی پوری کوشش کی ہے اور ان کے جو خاص خاص لوگ ہیں ان کی زبانی ہم نے قادیانیوں کی تائید میں باتیں سنی ہیں اور یہ بھی سنا گیا ہے قادیانیوں کا ان کے پاس آنا جانا ہے اس لیے چونکہ ان کی بات بڑی لاجواب تحریر ہے السلام اور یا تحدہ اسلام دور جدید کا خالق سائنٹیفک انداز میں ایک بار اچھی کتابیں لکھی ہیں لوگ ان کتابوں سے ان تحریروں سے دھوکے میں آ کر یہ غلط افکار و نظریات کو نوزب باللہ قبول کرتے جا رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ امت کے اندر قادیانیت کا فتنہ اس راستے سے پھیل سکتا ہے وہی دین خان صاحب کی تحریروں سے اور ان کے چاہنے والوں سے ہمیں بہت ہوشیار رہنا ہے بہت ہوشیار رہنا ہے. اور جو بھی قابلیت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں آپ دیکھیں گے وہ قرآن اور حدیث کے نصوص سے زیادہ عموماً کے حوالے دیں گے سائنس کی بنیادوں پہ بولا کریں گے سائنس کی بنیادی ان پہ گفتگو کریں گے سائنٹیفک اسلوب سائنٹیفک انداز سائنس سے مروریت ان کی پہچان ہے ایسے میں حضرات بہت ضروری ہے سب سے پہلے تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ پرور ہمیں اور آپ کو ہماری آنے والی نسلوں کو اس فتنے سے اور دوسرے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے اور دعا کے ساتھ ساتھ تدبیر اور سب سے بہتر تدبیر کیا ہے علم فتنوں سے بچنا چاہتے ہو علم ہی آپ کو بچا سکتا ہے علم ہی آپ کو بچا سکتا ہے شریعت کا ٹھوس علم حاصل کرو علم ہی آپ کو فتنوں سے بچا سکتا ہے شیخ الاسلام ابن... میں بچاتا ہے شیخ السلام اپنے مجموع فتبا کی دوسری جلد میں یہ واقعہ مذکور ہے انہوں نے یہ واقعہ لکھا کہ شیخ ابد الخر جیلانی رحمت اللہ ایک مرتبہ اپنے بند کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے کمرہ بند ہے کمرہ تاریخ ہے تحجد پڑھ رہے ہے اچانک کمرہ روشن ہو گیا اچانک کمرہ منور ہو گیا سارے کمرے میں نور چھا گیا اور نور کے ساتھ ہی پیچھے سے آواز آئی کیا آواز آئی اے میں نے تیری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے اب تجھے باقی زندگی میں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں نور نور سب سے پہلے نور کے ساتھ ہی یہ آواز میں نے تیری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے تجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں شیخ عبد جیلانی رحمۃ اللہ علی نے کہا کم بخط. میں تجھے پہچان گیا تو ابلیس ہے تو شیطان ہے پیارے نبی سے عبادتیں معاف نہ ہوئی زندگی کی آخری سانس تک میں بولا نا واحد شیتانی بھی ہوتی ہے دیکھو شیتانی کیسے کیسے ہوتی ہے مجھ سے کیسے معاف ہو تو شیتان نے کہا سچ کہوں آج کی رات تج جیسے ستر عبادت گزاروں کو گمراہ کر کے آیا ہوں تیرے علم نے تجھے بچا دیا تیرے علم نے تجھے بچا لیا شیخ عبد القادر نے کم بخت میرے علم نے نہیں میرے رب کے فضل و کرم نے مجھے بچایا دوسرا حملہ تھا یہ اس کا علم کا علم غرور پیدا کرنا چاہ رہا اور سچ ہے کہ علم نے بچایا تھا اللہ نے ان کو بچایا تھا علم کے ذریعے سے سچ ہے وہ بات لیکن شیطان چاہ رہا تھا ان کے علم کا غرور پیدا کرے وہ ہوشیار رہے انہوں نے کہا کم بخت میرے علم میرے علم نے نہیں میرے رب کے فضل و کرم نے مجھے بچایا دوسرا کہنا یہ ہے علم فتنوں سے بچنے کا واحد ذریعہ ہے دعاؤں کے ساتھ ساتھ شریعت کا ٹھوس علم حاصل کرے علماء سے جڑ کر اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سننے والوں کو فتنے قادیانیت ہی نہیں دنیا کے ڈھیر سارے فتنے دسیوں فتنے جو موجود ہیں ہمیں بھی بچا ہے نہ صرف ہمیں ہمارے بچوں کو ہمارے ادو یار کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ان فتنوں سے بچائے اللہ کرمین الحمد للہ رب العالمین